लाज में जब हम ये चले गए ना लाज में ये, ये। जी, जी, जी। कोई नाम वगैरह लिखना है इसके ऊपर ना इसको پہلا آپ کھولیے گا ہمارا ہے نا ورک شیٹ جو ہے کا رکھا ہوگا آپ نے وہ ہارڈ کاپی میں ہاں ہارڈ کاپی میں لے کے ہاں تاریخ لکھنے آج کی نا آج ستائیس مارچ دو ہزار اکیس ٹھیک ہے شروع کر دیں تیار ہے ہی تھے اس میں آپ ادھر دیکھیں آپ نے اس کو سنبھالنا ہے یہ بھائی آپ ادھر پبلک رکھیں پبلک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلي على رسوله ہُولی اما کریم قال اللہ تعالی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ونبينا ورسولنا وسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يتمثل بقول الشاعر بال اخباری ملم توی رواحت محترم علماء کرام اور عزیز طلبہ آج ہم اسلامی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کے لیے اپنے سے پانچ روزہ کورس کا آغاز کر رہے ہیں بعض فنی وجوہ سے پروگرام کے شروع ہونے میں تقریباً آدھ گھنٹے تاخیر ہو گئی اس کے لیے میں آپ سے اور جو سامعین لائیو دیکھ رہے ہیں سے معذرت خواہ ہوں ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں بغیر کسی تمہید کے آج کا ہمارا جو پہلا پہلا دن ہے اس کی پہلی نشست ہے اس میں ہمارے موضوعات ہیں علم تاریخ کا تعارف یہ بنیادی موضوع یہ ہے اور اس کے بعد علم تاریخ کی موضوع غرض و غایت فوائد تاریخ نگاری کے معخذ اور تاریخ روایات کے تحقیق کے اصول ان چیزوں پر ہم انشاءاللہ پہلی نشست میں ہم بات کر رہے ہیں اور یہ نشست اگر سے تاخیر سے شروع ہوئی ہے لیکن جو اس کا ٹائم ہے یعنی دس بج کے چالیس منٹ پہ اسی میں سے ختم کریں گے سب سے پہلی چیز یہ تاریخ کیا ہے تاریخ نام ہے گزشتہ اقوام کے گزشتہ لوگوں کے حالات کو پڑھنے کا سمجھنے کا اس کے اندر حضرت اندیائے کرام کے واقعات بھی ہیں اس میں صحابۂ کرام کے حالات ان کے کارنامے ان کی قربانیاں بھی اس میں شامل ہیں اس میں بادشاہوں اور خلفاء کے واقعات بھی ہیں ہمارے مسلمان بزرگان دین محدسین فقہاء علماء مجاہدین وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہیں اور غیر مسلم حکمران اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے مسلمانوں کو قتل کرنے والے عالم اسلام پہ حملے کرنے والے یہ سبھی تاریخ کے اندر آتے ہیں تو آپ اس میں تفصیل اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو آسانی کے لیے آپ کو تاریخ امت مسلمہ کا حوالہ دے رہا ہوں صفحہ 31 سے 34 35 تک یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے تو یہاں تو ہم نے بہت ہی ضروری اور مختصر بات کرنی ہے عام فہم انداز میں اس لیے میں اصطلاحیوں ان میں گتھیوں کے اندر نہیں پڑھوں گا اب اس تاریخ کو ہم پڑھتے کیوں ہیں کوئی بھی چیز انسان حاصل کرتا ہے تو کوئی اس کی غرض ہوتی ہے نا وہ غرض وہ مقصد ہے وہ قرآن نے اس کو بیان کر دیا لقد کان فیقت وسیم عبرۃ الباغ وہ ہے عبرت نصیحت حاصل کرنا سبق حاصل کرنا اور وہ سبق حاصل کرنے کا خلاصہ کیا نکلے گا کہ بروں کے برے انجام کو دیکھنا اور اس بات کو اپنے یقین کا حصہ بنانا کہ ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیں ایسے کام کرنے کا انجام تباہی ہے اور اچھے لوگوں کے اچھے حالات سے اور ان کے اچھے انجام سے سبق اس طور پہ حاصل کرنا کہ یہ کام یہ طریقے کامیابی کے ہیں اس سے دنیا کے اندر بھی اللہ عزت دیتا ہے آخرت میں بھی عزت دیتا ہے آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں اور یہ تاریخ کا سب سے اہم حصہ یہ اکثیرت و نبویہ کہا جاتا ہے سب سے اہم حصہ تاریخ کا وہی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بلال یہ غلام حبشہ کے نہ ان کے پاس دولت ہے نہ ان کے پاس ظاہری صورت ہے حتیٰ کہ آزادی کی نعمت بھی میسر نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لبیک کہتے ہیں ایمان پر استقامت کا حیرت انگیز مظاہرہ کرتے ہیں اللہ ان کو کیا عزت اور کیا مرتبہ ان کو دیتے ہیں کہ مسجد نبوی کے مؤزن مقرر ہو جاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ سیدنا بلال ہمارے آقا بلال اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل اپنی قوم کا سردار ہے ابو لہب اپنی قوم کا سردار ہے دولت ہے حسن ہے سیاست ہے سب کچھ ہے لیکن وہ کس طرح ذلیل و خور ہو کے دنیا سے گئے سب کے سامنے ایسی بے شمار مثالیں آپ کو تاریخ کے اندر نظر آتی اور یہ آفاقی حقیقت جس کو زمانے کی رنگینیاں بعض اوقات اوجھل کر دیتی ہیں ان نہ صدقہ یون جی سچائی کسی بھی رنگ میں ہے سچائی سچا عقیدہ سچ عمل سچی سوچ باطل کے سامنے سچی بات کرنا یہ سب سچائی کی شکلیں ہیں نا جو بھی سچائی کا راستہ ہے دس حال میں بھی ہے وہ آپ کو نجات دیتا ہے زمانے کے حالات زمانے کی رنگینیاں لوگوں کا غلط طرز عمل معاشرے کا دباؤ وہ انسان کو بار بار کہتا ہے کہ نہیں جی یہ دنیا اس طرح نہیں چل سکتی نہیں بھائی یہاں تو دو نمبری کے بغیر کام نہیں چل سکتا دھوکہ کرنا پڑے گا فریب کرنا پڑے گا زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا ایسا ہوتا ہے کہ لیکن جب آپ تھوڑا سا رخ تاریخ کی طرف آپ نگاہ بڑھاتے ہیں اور نگاہ اس طرح بڑھاتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو بتایا ہے فقط معلومات جمع کرنے کے لیے نہیں اس وقت ریکارڈ پڑھنے کے لیے نہیں عبرت الباغ عبرت کی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑے بڑے سردار بڑے بڑے حکمران خلفاء سلاطین سب چلے گئے صرف نیک عمل باقی رہ گیا آخرت کے اعتبار سے نیک نامی باقی رہ گئی دنیا کے اعتبار سے ایسا ہے کہ تو یہ چیز تاریخ کا اصل غائت ہے اصل مقصد ہے فوائد کے علاوہ فوائد اور بے شمار ہوتے ہیں ان فوائد کے ذریعے بھی انسان متوجہ ہوتا ہے تو کچھ فوائد میں تاریخ کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو انہوں نے کہا ایک ہزار سال کیا کہا انہوں نے ایک ہزار سال کہ آپ تو دیکھنے میں اتنی عمر آپ کی ہے نہیں جوان آدمی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو مطالعہ کیا ہے نا وہ مطالعہ اتنا ہے کہ میں ایک ہزار سال کی معلومات میرے پاس ہے اچھا اس میں آپ کو ایک دلچسپ واقعی ہے آپ کو سنا دوں ہمارے انتہائی مخدوم اور ہمارے بہت بڑے محسن بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے اگر میں سب سے بڑا عالم کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا اس میں علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا گزشتہ سال ماہ رمضان میں ان کی وفات ہوئی ان سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے تو آپ کو جب سے دیکھا ہے یا سنا ہے یا آپ کی پرانی کتابیں رسائل میں نظر پڑتی ہے تو آپ کے نام کے علامہ لگا ہوا ہے تو آپ کے نام سے علامہ کب سے لگا تو حضرت نے کہا کہ ایسا تھا کہ ایک قادیانی کے ساتھ مناظرہ تھا بات یہ لگ بھگ انیس سو چالیس کے آس پاس کی بات ہے یہ قادیانی کے ساتھ وہ قادیانی بڑا پکا خراٹ قسم کا گھاگ قسم کا تھا جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں چٹ داڑیا سفید داڑی والا یہاں جو جن مناظر کو مناظرہ کرنا تھا وہ موقع پر نہیں پہنچ سکی ہے، کوئی مجبوری ہو گئی تو کہتے ہیں استادوں نے مجھے کہہ دیا کہ تو نے مناظرہ کرنا ہے کہنے میری عمر سترہ سال تھی اس وقت سترہ سال میری عمر تھی اور ایک دو بال جیسے داڑھی کے جو وہ ہیں تو میں تھوڑا پریشان تو ہو کہ آج تک کبھی مناظرہ نہیں کیا دیکھنے استادوں نے حکم دے دیا تو میں نے تیاری شروع کر دی کچھ مطالعہ وغیرہ میں نے کیا مناظرے کا ٹائم آ گیا اب آمنے سامنے بیٹھ گئے آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو وہ تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میرے سامنے تو کوئی مشہور معروف مناظر آتا ہے ان کا ایک بچے کو بٹھا دیا میرے سامنے تو اس نے بات شروع اس اس نے نے ایسے کی اس نے کہا تیری عمر کتنی ہے مناظرے میں تو یہی ہوتا ہے نا ایک دوسرے پہ نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں جو نفسیاتی طور پر ہار گیا مناظرے سے سارے چاہے اس کا موقع صحیح ہے ہے کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت نے کہا ایک ہزار سال ویسا سوال ویسا جواب اب وہ پزل ہو گیا وہ ان کو پزل کرنا چاہ رہا تھا نا یہ کہتے سترہ سال تو وہ پھر اور چڑھائی کرتا ہے ان کے اوپر کہتا ہے یہ مو اور مسور کی دال بہت ساری باتیں پھر کر سکتا ہے نے جواب بھی کہنا ایک ہزار سال تو وہ کہنا ایک ہزار سال تمہاری عمر کیسے ہو سکتی ہے تو نے کہا میری فکری نظریاتی عمر ایک ہزار سال ہے کہنا میں تبھی عمر کی بات کر رہا ہوں کہا تبھی عمر کو چھوڑو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں کرو مناظرہ اتنی اتنی دڑی کیا مناظرہ کرے گا کیا مناظرہ کرے گا کہا میں نے اتنی بھی نہیں رہنے کر میں یہاں پر جب انہوں نے بات کی نا اب وہ بالکل پزل ہو گیا تب گیا غصے کے اندر آل فال بکنے لگا اور جب کوئی آپ کا مد مقابل اس جگہ پہ آ جائے وہیں پہ ہار گیا وہ تو وہیں پہ مناظرہ ادھر ہی ختم ہو گیا کیونکہ مناظرہ جیت گئے اور لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیا علامہ خالد محمود زندہ باد علامہ خالد محمود تو کہتے ہیں تب سے میرے نام کے ساتھ جس سترہ سال کی عمر کی علامہ چل رہا ہے میرے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ ایک عالم اپنے مطالعے کے ذریعے وہ ہزار سال کی معلومات رکھتا ہے ہزار سال کے لوگوں کو جانتا ہے اگر آپ کہیں کہ چودہ سال کے لوگوں کو جانتا ہی بھی کوئی بعید نہیں تھا وہ تو حضرت نے ہزار سال کا اگر کچھ عرصے بعد حضرت چودہ سال بھی کہہ سکتے تھے ان کا تو علم اتنا تھا اور خاص طور پہ جو صدر اول ہے مسلمانوں کا پہلی دوسری صدی حضری کا جو زمانہ ہے اس پہ حضرت کا مطالعہ بے مثال تھا میں ایک مقالہ اس کی تیاری میں کر رہا ہوں اسی موضوع پر کہ صدر اول قرن اول کے متعلق علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا تاریخی منحج اس پر میں کام کر رہا ہوں دعا فرمائیں میں ایک مفید چیز ہوگی تو خیر بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو گویا آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے ایک بڑے آدمی کو بزرگ آدمی کو سربراہی کیوں دی جاتی ہے اسے فوقیت کیوں دی جاتی ہے ایک کمانڈر کو کمانڈر کیوں بنایا جاتا ہے اس سے زیادہ طاقتور لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں کس بنیاد پہ اس کا تجربہ زیادہ ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو کمانڈر ہے فوج کا افسر ہے اس سے پاس آلار طاقت میں فوجیوں سے زیادہ ہے ہو سکتا ہے کہ اکثر فوجی طاقت میں اس سے بڑھ کروں اصل چیز کیا ہے کہ وہ تجربے کے ساتھ بتاتا ہے کہ آپ نے کب آگے بڑھنا ہے کب آپ نے پیچھے ہٹنا ہے آپ نے دائیں حملہ کرنا ہے کب آپ نے بائیں حملہ کرنا ہے وہ اپنے تجربے کی بنا پر ایک پوری قوم کو تباہی سے بچا لیتا ہے ایسا ہے ہی نہیں تو یہ تجربہ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو مطالعے کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے آپ دنیا کے اگر بڑے بڑے جو اس کا لیڈر ہیں رہنما ہیں سلاطین ہیں بادشاہ ہیں ان کی کامیابیوں کا راز اگر آپ دیکھیں تو منجلہ اور سے بہت سوں کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ تاریخ کا مطالعہ بڑی پابندی سے کرتے تھے اس میں چاہے ہمارے اپنے لوگ ہوں ہمارے رہنما ہوں یا ہمارے مخالف ہوں یہ چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی آپ آپ دیکھیں ہمارے مسلمان خلافا میں صحابہ اکرام کے دور کی بات کریں پہلی سبھی کی سب سے طویل حکومت کن کی رہی ہے صحابہ کے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت بیس سال انہوں نے حکومت کی اور بیس سال سے پہلے بیس سال ان کی گورنری کے تھے تو کتنے ہو گئے چالیس سال حکومت کی ہے ان کے جو بیس سال گورنری کے تھے نا اس کے درمیان عراق میں یا یمن میں یا بصرہ میں یا خوراسان میں کتنے حضرات آئے ہیں اور معزول بھی ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیس سال کی گورنری میں معذول نہیں ہوئے اس کی وجہ یہی تھی کہ انتہائی قابلیت کے ساتھ انہوں نے حکومت کی ٹھیک थी ہے کسی قسم کا کوئی آبجیکشن ہلکا سا بھی نہیں لگا جنہیں معذول کیا گیا آبجیکشن تو ان پر بھی نہیں تھا لیکن وہاں مسلحت کبھی تقاضا کرتی تھی کہ آپ دوسرے کو دیکھیے یہاں مسلحت کا تقاضا یہی تھا یعنی حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آٹھ سال وہاں آپ لگا لیں اور بارہ سال حضرت عثمان رضی اللہ سے بیس سال گورنری کے ٹھیک ہے اور پھر آپ آ جائیں خلافت کے بیس سال خلافت کے آپ لگا لیں چالیس سال ان کی بے شمار خصوصیات تھیں لیکن فی الحال میں ایک ہی چیز بتا رہا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے اور دلچسپ چیز ہے مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو ایک مجلس کرتے تھے اور اس مجلس میں وہ تاریخی واقعات سنا کرتے تھے اس زمانے میں کتابیں وغیرہ تو تھی نہیں تاریخ کی زبانی ہر چیز کا چاہے وہ حدیث ہے چاہے وہ تفسیر ہے کتابیں تو کوئی بھی نہیں تھی تو جو لوگ تاریخ کے حافظ تھے ان کو بلا کے تاریخی واقعات سنتے تھے اور ان تاریخ کے حفاظ میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو ذخیرہ تھا یا تو سیرت الویہ کا ذخیرہ تھا یا سیرت بیہ کا ذخیرہ تھا یا پھر زمانۂ جاہلیت کے لوگوں کا ذخیرہ تھا مگر اس چیز سے بھی آپ کو کوئی کارآمد نکات آپ کو مل جاتے ہیں تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی حکومت میں جو باریکی آپ کو نظر آتی ہے جو مینجمنٹ کی آپ کو اس کے اندر دقت آپ کو نظر آ دقت سے مراد وہ مشکل نہیں اردو علی دقت سے مراد نہیں ہے دقت سے مراد باریکی ہے لطافت وہ ایک بڑی زبردست چیز ہے اور میں نے کچھ حرت پہلے ساتھیوں سے کہا بھی تھا گروپ میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت کی جو سیاست کی حکمت عملیاں ہیں اور مینجمنٹ کے اندر جو باریکیاں ہیں اس کے اوپر مستقل کام ہونا چاہیے یہ کام ہوا نہیں ہے تو بات ساتھیوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت و توثیق دے اس کام کو کرے بہت بڑا کام ہوگا انشاءاللہ شاء تو اب یہ چیز جو ان کو حاصل ہوئی ان کی اپنی شخصیت اپنے فضائل صحبت نبویہ ذاتی تجربہ یہ سب تو تھا ہی مگر بہت کچھ ان کو تاریخ سے بھی حاصل ہوتا تھا ایک آپ کو مثال میں آپ کو دوں مخالفین میں سے امریکہ کا بہت بڑا حکمران گزرا ہے ابرہان لنکن ہے کہ نہیں اور اس نے امریکہ کو جس میں خانہ جنگی تھی جس میں انتشار تھا اور یہ غیر مستحکم مملکت تھی اس کو ایک اس نے مستحکم اور مضبوط ریاست بنا دیا تمام مخالفین کا کلا کمہ کر دیا اس نے تو اس سے کسی موقع پر پوچھا گیا کہ یہ بات ایک انگریز امریکی رائٹر ہے اسی نے لکھی ہے میرے پاس کوئی اور حوالہ نہیں ہے اسی کا حوالہ ہے کہ اس نے کہا کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایسے موقع پر کس طرح آپ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں بہت مشکلات ہوتی ہیں انہوں نے کہا میں اس موقع پہ کھڑا ہو کے نا وہ فلاں کسی, کسی کا نام دیا جرنیل کا کسی بڑے لیڈر کا جس کا حالات کا مطالعہ کرتا تھا اور کبھی کرتا تھا خاص اسے متاثر ہوگا وہ. میں سوچتا ہوں کہ اس موقع پہ اگر وہ ہوتا تو وہ کیا کرتا میں گیا کہ اپنے آپ کو اس کی شخصیت کے اندر ڈھال لیتا ہوں سوچتا ہوں وہ ہوتا تو کیا کرتا سمجھ میں آ جاتی ہے کیا کرنا ہمارے حضرت والا ہمارے مخدوم ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد یاحیہ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب شخصیت ہے جن لوگوں نے دیکھا وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو حالات و واقعات سے انہیں کچھ اندازہ ضرور ہے تو وہ ایک عجیب بات وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے اور یہ عام مجلس میں انہوں نے نہیں کہی تھی یہ ایک دو حضرات ہے اساتذہ ہے اور میں بھی ساتھ تھا اس ٹائم حضرت نے کہ یہ انتظامی امور پر بات ہو رہی تھی تو حضرت نے فرمایا بعض جگہ میں پھنس جاتا ہوں کہ اب یہاں پہ کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو میں اپنے شیخ کی زندگی کو ایسا سامنے لاتا ہوں کہ اگر ابھی حضرت شیخ یہاں پہ ہوتے یعنی حضرت مولانا زکریہ صاحب مہاجر مدنی رحمن وہ اگر ہوتے تو وہ یہاں پہ کیا کرتے میں اس طرح سوچتا ہوں مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کیا کرنا ہے تو یہ بھی ایک تاریخ ہی ہے نا جب ایک شخص کی شخصیت کو آپ نے پڑھا ہے اور اگر اس کی صحبت آپ نے حاصل کی تو کیا تو پھر آپ اس کا فیض آپ حاصل کرتے ہیں اور جو براہ راست حاصل نہیں کر سکے تاریخ سے سوانے سے شخصیات کے حالات کے مطالعے سے وہ فیض بالواسطہ آپ کو ملتا ہے اصل تو ہمارے اوپر وہ منحصر ہوتا ہے کہ ہم ہمارے اندر مخناطیسیت کتنی ہے مخناطیسیت پیدا ہوتی ہے طلب پہ نا وہ طلب ہے تو وہ چیز کھنچ جاتی ہے آپ لے لیتے ہیں اس کو تو بے شمار تاریخ کے فوائد ہیں تو یہ ایک دو باتیں میں نے ذکر کی آپ کے سامنے تاریخ تاریخ جب آپ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں تو آپ مواد کہاں سے لیتے ہیں آپ اس کے لیے مواد کہاں سے لیتے ہیں یا مورخین مواد کہاں سے لیتے ہیں اس کے لیے چار قسم کے ماخذ ہوتے ہیں چار قسم کے ماخذ ہیں جہاں سے تاریخی واقعات کو لیا جاتا ہے پہلی چیز ہے مشاہدہ مشاہدہ آپ نے خود وہ واقعات دیکھے ہیں بہت سے مورخین آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنا مشاہدہ نقل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اپنے دور کے واقعات کا تو خود وہ شاہد ہے نا تو پہلی چیز مشاہدہ ہے اور یہ سب سے مضبوط سورس ہے سب سے مضبوط ذریعہ ہے مصدر ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے آثار مضبوطہ آثار مضبوطہ مضبوطہ یہاں پر ضبط سے ہے اور ضبط بمانہ تحریر کرنے کے یعنی تحریر شدہ چیزیں تحریر شدہ چیزیں اور ایک مرخ کے لیے سب سے جو بڑا مصدر ہے سب سے بڑا ماخذ وہ تحریر شدہ چیزیں ہی ہوتی ہیں ان تحریر شدہ چیزوں کے اندر کتابیں تو ہوتی ہی ہیں سب سے پہلے درجے میں اخبارات بھی ہو سکتے ہیں ڈائریاں بھی ہو سکتی ہیں ڈائریاں بھی اس میں ہو سکتی ہیں خطوط بھی ہو سکتے ہیں اور میں جب یہ لفظ غور کرتا ہوں کہ اس کو انہوں نے آثار مضبوطہ کہا تو آج کل کے دور کے لحاظ سے یہ کچھ اور چیزوں کا بھی حاوی ہو جاتا ہے جو پہلے زمانے میں نہیں تھی یعنی ریکارڈنگ سمعی و بصری آلات سے محفوظ شدہ چیزیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں کہ آپ نے کسی کی ویڈیو دیکھی آپ نے کسی کی آڈیو سنی اور آپ نے اس سے وہ چیز نقل کر لی یہ سم آثار مضبوطہ کے اندر شامل ہے کتنی چیزیں ہو گئی دو, دو چیز تیسری چیز ہے آسار منقولہ آسار منقولہ اور منقولہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے روایت سنی ہے آپ نے کسی سے روایت سنی ہے براہ راست سنی ہے آپ نے مثلا آپ کو آپ کے والد صاحب نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا جی کہتے تھے ہمارے دادا جی کہتے تھے کہ جب پاکستان بن رہا تھا یا تحریک پاکستان چل رہی تھی یا تحریک خلافت چل رہی تھی تو اس ٹائم محمد علی جوہر نے یہ کہا جی اس ٹائم ابوال آزاد نے یہ کہا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا بیان میں نے خود سنا تھا علی گڑھ میں انہوں نے یہ کہا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے یہ آثار منقولہ کہلاتے ہیں اور آثار منقولہ کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے اس لیے کہ تاریخ بنیادی طور پر جو بنتی ہے نا وہ آثار منخولہ سے بنتی ہے آپ آپ اس کو لیں گے آپ اس کو آگے لکھیں گے بعد والوں کے لیے وہ آثار مضبوطہ ہیں آپ کے لیے وہ آثار منخولہ ہیں ٹھیک ہے آپ اس سند لکھتے ہیں آپ اس کی تو یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے ہماری جتنی اصل تاریخ ہے امات القتب ساری کی ساری تاریخ کی اور اسی طرح حدیث کی وہ اسی طریقے سے منقول ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی بات میں آگے کروں گا مزید اس کے بعد جو آخری درجہ ہے نا وہ ہے آثار قدیمہ چوتھا درجہ جو آثار قدیمہ آثار قدیمہ سے مراد آپ کھنڈرات دیکھتے ہیں آپ کسی جگہ جنگ ہوئی ہے وہ جنگ میں پہاڑ کہاں پہ تھا کوئی دریا ہے وہ کہاں پہ تھا آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ آپ اس کو بہتر طور پہ سمجھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ غزوہ احد غزل عہد کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن وہ ایسے سمجھ میں نہیں آتا تھا پہلے سے میری مراد یہ ہے کہ اپنے لڑکپن کے زمانے سے سن آپ اس کو میں سمجھانے کے لے گئے سن اکیاسی سے لے کے سن اکانوے تک یہ بیس سال کے دوران ہم نے کئی دفعہ پڑھا اس کو اسکول کی کتابوں کے اندر بھی تھا اوربا بھی سنا مگر انیس سو بانوے میں پہلی بار عملے عمرے کا شرف حاصل ہوا اپنے شیخ حضرت مولانا مدنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ انہوں نے مجھے عمرے پہ ساتھ لے گئے اور اس کے پیچھے تھوڑی سی دلچسپ کہانی بھی ہے کہ حضرت نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو وفاق کے امتحان میں اول آئے گا اس کو میں ساتھ میں عمرے کا لے کے جاؤں گا میری طرف سے ہوگا عمرہ تو اللہ کا شکر اللہ کا فضل ہوا کہ وفاق کے امتحان میں میری پہلی پوزیشن آئی حضرت کی دعائیں تھیں ہمارا تو اس میں کیا کمال تھا تو پھر حضرت عمرے پہ لے گئے ساتھ وہاں جب ہم پہنچے عہد پہاڑ کے سامنے وہاں کھڑے ہو کے حضرت نے جو ترتیب وہاں پر بتائی کہ یہ عہد پہاڑ ہے یہ جبل رومات ہے جہاں پہ تین انداز کھڑے تھے یہ مسلمانوں کا مرخ ادھر تھا پشت ادھر تھی وہ چیز پہلے کبھی سمجھ میں نہیں آئی نہ آ سکتی تھی کیونکہ اب آثار قدیمہ ہمارے سامنے ہیں اور ایک بتانے والا شخص جن کی زندگی کا بڑا ایسا وہیں مدینہ میں گزرا ہو تو مدینہ کے آثار کے اتنے ماشاء بڑے عالم تھے کہ اگر وہ ایک کتاب لکھتے ہیں مدینہ کے آس پار تو پوری کتاب تیار ہو جاتی وہ ایک سفر میں دیکھا نا ہم نے حضرت کو جس جگہ جاتے حضرت وہاں کی تاریخ شروع کر دیتے بعض چیزیں ایسی جن مٹ گئی تھیں سعودی حکومت نے مٹا دی مگر حضرت نے اس زمانے میں انیس سو باون سے ساٹھ کے درمیان ستر کے درمیان وہ چیزیں حضرت نے دیکھ رکھی حضرت وہ چیزیں بتاتے تھے تو آسانی قدیمہ سے آپ کو بات سمجھ میں آتی سلطان جلال الدین خارزم شاہ کی جنگ چنگیز خان سے ہوئی ہم پڑھتے تھے لیکن ایسی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئی جیسی کہ ہم نے وہاں پہ جا کے سمجھیے جو لوکیشن تھی جو جگہ تھی اس پہ پھر میں نے ایک سفرنامہ لکھا یعنی تاکہ وہ او چیز اور لوگ بھی دیکھ لیں تیرے نقشے پا کی تلاش میں وہ قسط وار ضرب مومن میں آتی رہی تھی تو وہاں جا کے جو سمجھ میں آیا وہ ویسے سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا مگر اس میں ایک بات آپ اور ذہن میں رکھیں یہ آثارِ قدیمہ ہمارے جو مسلم مورخین ہیں ہمارے ہاں ہی یہ چوتھے نمبر پر ہے غیر مسلم مورخین اس کو جو اس کا صحیح مقام ہے اس سے بڑھا دیتے ہیں اس سے اوپر لے جاتے ہیں کئی جگہ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے نزدیک آثار قدیمہ ہی اصل ہیں آثار قدیمہ آپ کو کوئی کہانی آپ کو نہیں سناتے ہیں کوئی سٹوری ان کے پاس نہیں ہوتی کوئی تاریخ کو بیان نہیں کر رہے تاریخ تو آپ ساتھ لے کے آتے ہیں اور اس کو دیکھ کے آپ تاریخ کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن میں نے بہت سے مستشرقین کو دیکھا ہے کہ وہ کوئی آثار قدیمہ کو لے کے اس کے اوپر اس طریقے سے کہانی بناتے ہیں جو ایک بالکل فرضی کہانی ہوتی ہے اور وہ ان نقوش کو ان کھنڈرات کو اس محلے حقوق کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تاریخ میں لکھا وہ غلط ہے اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے اب اللہ جانے کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں یا ناسمجی سے ایسا کرتے ہیں بعض جگہ تو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ قسط ایسا کر رہے ہیں اور بہت بڑا فریب دے رہے ہیں ہمارے اصول کے لحاظ سے تو بات شروع سے غلط ہو جاتی ہے نا کہ آسان قدیمہ سے آپ کوئی کہانی اخذ نہیں کر سکتے لیکن وہ کرتے ہیں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آج کے ایک نام نہاد مستشرک ہے ڈین گبسن اس نے سوشل میڈیا کے اوپر چلایا کہ جناب اصلی مکہ کون سا تھا تو شام کے اندر کھنڈرات ہیں پیٹرا کے نام سے ہماری عرب تاریخ عرب مورخین کے البترا کہا جاتا ہے اس کو پیٹرا کہتے ہیں تو پیٹرا کے کھنڈرات کی وہ تصاویر وغیرہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مکہ یہ تھا جو قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے ان اولد وہ بوالناس للدی بی وہ بکا یہ ہے کہ قرآن میں مکہ تو نہیں ہے قرآن میں بکا آیا ہے تو یہ بکا یہ جگہ ہے یہاں پہ خانہ کعبہ قرآن کے مطابق خانہ کعبہ یہاں تھا اب دلیل کیا ہے اب آپ دلیلیں سنیں تو آپ کو عجیب لگے گا بہت سی فضول دلیل ہے لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہتا ہے کہ یہاں تصویر دکھا دے بڑے بڑے پتھر گرے ہوئے ہیں نا کہتے ہیں آپ یہ دیکھیے یہ اس میں کتنے بڑے بڑے پتھر احاطے کے بیچ میں گرے ہوئے ہیں تو ہے یہ پتھر جب ہم نے ان کو غور کیا تو یہ پتھر منجنیق کے پتھر ہے منجنیق سے پھینکے جاتے ہیں تو اسلامی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کو خانہ کعبہ کے اندر گھیرا گیا تھا حجاد بن یوسف نے گھیر کے منجنیق سے پتھر پھینکے تھے تو اب وہ دیکھیے پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں جو حجاد بن یوسف نے پھینکے تھے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کعبہ بھی یہیں پہ تھا کیسی دلیل ہے اور بھائی جو تاریخ آپ کو بتا رہی ہے کہ حجاج بن یوسف نے گھیرا کیا تھا وہ تاریخ آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ حجاج بن یوسف آیا کہاں سے تھا طائف سے آیا تھا چلا کہاں سے تھا وہ دمشق سے چلا تھا دمشق سے طائف گیا کیونکہ اس کا اپنا قبیلہ بنو شکیف وہاں تھا وہاں سے فوج جمع کی پھر مکہ پہ آیا اگر یہ کعبہ ہوتا تو اس کو طائف جانے کی کیا ضرورت تھی تو دمخ سے سیدھا ادھر ہی آ جاتا ہے نا تو تھوڑا سا فاصلہ ہے وہ تو یہ بھی شام میں وہ بھی شام میں تو خیر اس قسم کی وہ نام نہاتے تحقیقات سامنے لاتے رہتے تو تاریخ نگاری کے یہ چار ماخذ آپ کے سامنے آ کون کون سے مشاہدہ آثار مضبوطہ آثار منقولہ ہاں آثار قریبہ اس کو ویسے اور بہتر آپ یوں کر لیں کہ آپ مشاہدے کے بعد نا آثار منقولہ کو دوسرے نمبر پہ لے آئے ترجیح سے دوسرے نمبر پر آئے گا ٹھیک ہے پھر آثار مضبوطہ ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آثار قدیم اچھا جی اب میں بات کرتا ہوں تاریخی روایات کی تحقیق سے متعلق کچھ آپ کو اصول و ضوابط آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جب ہم تاریخی روایات کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑا جنگل نظر آتا ہے بڑے بڑے درخت بھی ہیں گھاس بھی ہے کھول بھی ہیں کانٹے بھی ہیں ایسی چیز بھی ہے کہ وہ زہریلی ہے ایسی چیز بھی ہے جو بدنما ہے ایسی چیز بھی ہے جو فائدہ مند ہے خوشنما ہے ٹھیک ہے اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے یعنی آپ کہیں کہ یہ ایسا جنگل بھائی کیوں ہمیں دیا گیا ایسا جنگل ہمیں کیوں دیا گیا یہ مورخین کے اندر کوئی خرابی تھی کہ انہوں نے ایسا جنگل آپ کو دے دیا نہیں یہ سلم کا جو بنیادی پیٹرن ہے وہ اسی طرح ہے ہوتا ہی ایسا ایسا ہی ہونا تھا اس سے میں پہلے تھوڑا سا پہلے آپ کو تاریخ کی ذرا بنیادی کتب کے ذرا نام آپ کو بتاؤں تھوڑا تعارف کرا دوں تھوڑا سنکا کو تعارف کرا دوں تو اگر کسی عنوان کے اندر وہ چیز نہیں لکھی ہوئی لیکن وہ چیز آپ کے سامنے آنا ضروری تب آپ اگلی بات کو سمجھیں گے آج کل ایک بہت بڑی غلط فہمی عام ہے آج سے نہیں بلکہ کافی زمانے سے شاید لگ بھگ ایک صدی سے تو وہ چلی رہی ہے جو محققین ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں عوام کی بات کر رہا ہوں یا ایسے تاریخ پہ کام کرنے والے جن کو تاریخ کے بنیادی اصول معلوم نہیں ہیں مگر وہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں سے پھر یہ بات چل جاتی ہے اس کو آپ اغلاط العوام بھی کہہ سکتے ہیں اغلاط الخواس بھی کہہ سکتے ہیں وہ کیا چیز ہے کہ ہماری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے وہ تاریخ قابل اعتماد نہیں ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے کچھ لوگ اس میں مبالغہ کر کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تاریخ بھائی اٹھا کے پھینک دینے کے قابل ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ ساری کی ساری شیوں کی روافذ کی بنائی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ باتیں بہت چلتی رہتی ہیں مگر یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں یہ باتیں بنیادی طور پر علم تاریخ سے ناواقیت کے پس منظر میں کہی گئی ہیں جیسے ایک آدمی اس نے علم حدیث پر محنت نہیں کی علم حدیث پر محنت صرف یہ نہیں کہ آپ نے دور حدیث کر لیا یہ تو علم حدیث صاحب کا ہلکا سا تعارف ہوا ہے علم حدیث پر جن لوگوں نے تیس تیس چالیس چالیس سال کام کیا ہے متون پر بھی اسانیت پر بھی مصطلحات الحدیث پر بھی اگر آپ ان سے بات کریں گے جی آپ نے پورا علم کور کر لیا ہے حاوی ہو گئے ہیں وہ کہیں گے بھائی ابھی تو ہم بھی طالب علم ہیں ہمارے استاد محترم جن جن کو استاد صاحب ہی ہم کہتے ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب موس الرشید، سر الرشید سرپرست اعلیٰ تو رشید انہوں نے بڑی وہ گہری باتیں کہتے ہیں بڑی کام کی باتیں کہتے ہیں تو ایک بات انہوں نے کچھ عرصے پہلے ہی انہوں نے کہی انہوں نے فرمایا کہ جو ہمارے پاس اسلاف کا علم ہے نا اس علم کو اگر ہم سنبھال لیں یہی بہت بڑی بات ہے اس زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اسلاف کے سارے علم کے خلاف چلا جاؤں گا اور اتنا بڑا مفتی اعظم بن جاؤں گا میں کوئی ایسی تحقیق لے ہوں گا جو پچھلے سب کے اوپر پانی پھیر دے گی آپ جناب مفتی اعظم ہو گئے اور آپ نے یہ تحقیق نکال لی کہ نماز کے اندر جناب دو ہی فرض ہیں <تصفح> یا وضو کے اندر جناب ایک ہی فرض ہے یعنی کوئی ایک نئی بات آپ نکال رہے ہیں یہ علمیت نہیں ہے یہ گمراہی ہے اس زمانے کا بڑے سے بڑا عالم بھی جو ہے نا وہ وہی ہے کہ جو پچھلے علم کو سنبھال لے اس کو سمجھ لے ہونا تو یعنی بعد کی بات ہے نا اگر پچھلے ان کے علوم کو ہم سمجھ لیں اس سے انصاف کر لیں تو بڑی بات ہے ان علوم میں علم تاریخ بھی ہے تو علم تاریخ کو میں بھی ارض کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک سال دو سال تین سال کافی نہیں ہے کم از کم دس سال آپ کو چاہیے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا علم ہے کیا ٹھیک ہے اور جب آپ اس جگہ پر آپ آئیں گے تو اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ علم تاریخ بنیادی طور پر ویسا ہی محفوظ ہے جیسا کہ علم حدیث اگر دونوں کا فرق ہے علم حدیث کا مقام بہت آلہ ہے جیسے علم تفصیل کا علم حدیث سے بھی آلہ ہے وہ فرق تو اپنی جگہ پر ہے مگر جس طریقے سے ہمارے دیگر علوم محفوظ ہیں صرف محفوظ ہے نحو محفوظ ہے بلاغت محفوظ ہے تاریخ بھی بنیادی طور پر محفوظ ہے ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ تاریخ اور ساری کے ساری دی روافظ نے دے دی یہ بات تو ہمارے پورے علمی ورثے کے اوپر ایک خط تنصیب کھینچ دے گی کہ اگر روافذ تاریخ بنا رہے تھے ہمارے علما کیا کر رہے تھے پھر واسطے میں آ ہے علم تاریخ یا بنیادی کتابوں کی طرف آئی ہے وہ کس زمانے میں لکھی گئی ایک وہ تاریخ جو جب ایک قریبی زمانے میں لکھی گئی ہے نا ابھی دو سو چار سو پچھلے سال کے اندر ان کا تو میں خود بھی قائل نہیں ہوں اس کام کے اندر بہت زیادہ گڑبڑ ہے لیکن میں آپ کو امہات القتب کی بات بتا رہا ہوں آپ اب آئے اماحات کی طرف پہلی اسلامی تاریخ جو ہے اگر آپ اسیرت النبیہ جو ہے وہ سیرت ابن اسحاق ہے سیرت ابن اسحاق اس زمانے میں لکھی گئی ہے جی فقہ پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی صرف ایک کتاب تھی کتاب الآثنیفرحمۃ اللہ کے شاگردوں نے امام ابو حنیف رحم اللہ کی وفات ہے ایک سو پچاس ہجری کی اور ابن اسحاق کی وفات ہے ایک سو اکاون ہزری کی معاصر تھے دونوں تو اسلامی تاریخ تو ہمارا آغازی سیرت سے ہے نا پہلی ہماری سیڑھی سیرت ہے بنیاد ہماری سیرت ہے تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں حدیث کا کوئی ایسا بڑا مجموعہ ہمارے سامنے نہیں آیا تھا حافظے میں تو احادیث تھی مجموعات ابھی ہمارے سامنے آنا شروع نہیں ہوئے تھے تو سیرت کی پہلی کتاب آ چکی تھی آپ تاریخ کا جو سنوار جو اس کا ذکر ہے کہ ایک ہزری میں یہ دو ہزری میں یہ تین ہزری میں ننانوے میں یہ ایک سو ایک میں یہ یہ کام کرنے والے جو تھے وہ تھے امام خلیفن خیات اور یہ کام بخاری شریف سے پہلے ہو گیا خلیف ابن خیات کی جو تاریخ ہے تو بخاری شریف سے پہلے آ چکی تھی خلیف ابن خیات خود امام بخاری کے شیوخ نے سے ہیں ان کے استاد ہیں ٹھیک ہے اب آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ خلیف ابن خیات نے جو اتنا معتبر محدث ہے کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں ان سے روایات لی ہیں تو ان کی تاریخ کی کتاب وہ روافذ کی کتاب ہوگی سوال ہی والدا نہیں ہوتا آپ تھوڑا آگے آ جائیں طبقات ابن سعد تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے آٹھ جلدوں کے اندر ہے طبقات ابن سعد کے جو مصنف ہیں محمد ابن سعد ان کی وفات ہے سن دو سو تیس ہزری یہ بھی امام بخاری معاصرت تو ہو جاتی ہے لیکن امام بخاری سے ان کی ولادت بھی پہلے وفات بھی پہلے ٹھیک ہے اتنی بڑی تاریخ کی کتاب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس زمانے میں بخاری شریف آئی ہے یا مسلم شریف آئی ہے تقریباً وہی زمانہ یہ اس سے کچھ پہلے طبقات ابنساد لوگوں کے ہاتھوں میں تھی اچھا اور آگے آ جائیں انصاب الاشراف فطول بلدان یہ دو بڑی اہم کتاب ہے فتح بلدان مختصر ہے کوئی تین چار سو صفحات میں ہے انصاب الاشراف بڑی کتاب ہے آٹھ یا نو جلدوں میں دونوں کے لکھنے والے ایک ہی عالم ہیں امام بلازوری رحمہ اللہ ٹھیک ہے اور ان کا زمانہ وہ ہے جو امام ترمیزی کا زمانہ ہے یعنی امام بخاری سے تھوڑا سا آپ آگے لے لیں ٹھیک ہے امام ترمیزی کا زمانہ ہے امام ابو داؤد کا زمانہ ہے امام ابن ماجہ کا زمانہ ہے ٹھیک ہے تھوڑا اور آگے آ جائیں تاریخ تبری تاریخ تبری تاریخ تبری کا زمانہ وہ ہے جو امام نسائی کا زمانہ ہے اور امام تحاوی کا زمانہ ہے امام نووی رحمہ اللہ نے امام تبری کو امام نسائی کی صف میں کھڑا کیا یعنی محدثین میں یہ اس صف کے آدمی تھے جہاں پہ امام نسائی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں جہالت کا عالم یہ ہے یا ناواقیت کا عالم آپ کہہ لیں یا عدم فرصت کا عالم یہ ہے کہ امام تبری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ شیعہ تھے مشہور ہے کہ نہیں امام تبری شیعہ ہے بلکہ رافضی تھے بلکہ سبائی تھے اور بلکہ پوری تاریخ میں جھوٹ لکھی ہے یہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ نہیں بالکل بچکانہ باتیں امام تبری رحمہ اللہ بنیادی طور پر یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ تاریخ پر بنیادی کام کرنے والے لوگ کتنے بڑے عالم تھے امام تبری کی بات بتا دوں کہ سب سے زیادہ مشہور کتاب ان کی ہے اور سب سے زیادہ جامع کتاب بھی ان کی ہے اگر اماحات القطب تاریخ کی پہلا درجہ آپ دیں گے تو تبری کو ملتا ہے ٹھیک ہے امام تبری بنیادی طور پر اہل سنت کے صف اول کے علماء میں سے ہیں اگر آپ تیسری صدی ہجری میں جو علماء ہیں نا ان میں صفح اول کے علماء میں سے ہیں جیسا کہ امام نوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور یہ ان کا تاریخ کا کام یہ تو پارٹ ٹائم کام تھا بنیادی طور پر یہ مفسر تھے سب سے بڑی تفسیر سب سے قدیم تفسیر اور تفصیر تبری ہے اور وہ اتنا اعلیٰ کام ہے کہ امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا ابن تیمیہ کا نام تو جانتے ہیں نا سب ابن تیمیہ سے پوچھا گیا ابن تیمیہ سے بڑا روافذ کا مقابلہ کرنے والا کون ہوگا میں نے حاجر ان کی ایک کتاب ہے جو روافذ کو منہ توڑ جواب دیے آج تک اس کا جواب ان کی طرف سے نہیں آ سکا ابن تیمیہ کو نہیں پتا رافزی کون ہے اور سنی کون ہے ابن تیمیہ سے استستہ ان کے فتح کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہمیں تفاصیر میں کون سی تفاثیر پڑھنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ محمد ابن تبری کی تفسیر سب سے بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر وہ موضوع روایات من گھڑت روایات ضعیف روایات نہیں لاتے صحیح سنت سے روایات لے کے آتے ہیں بات یعنی کہ تو امام طبری کا اہل سنت کا امام ہونا امام التفسیر ہونا یہ مسلم ہے فقہ کے بھی امام تھے فقہ کے بھی امام تھے اور فقہ میں وہ جیسے کہتے ہیں مشتحد فی مذہب تھے وہ بنیادی طور پر شافی تھے مگر امام شافی سے بعض جو اختلاف بھی انہوں نے کیا یہ مقام ان کا آپ اندازہ کریں یعنی ان کا مقام شفافے میں وہ ہو جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں احناف میں امام یوسف کا مقام تو اس لیے شفافے کے اندر بعض تو شفافے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مذہب کے تھے اور بعض یوں کہتے ہیں کہ وہ پہلے شافی تھے پھر مشتحد فل مذہب ہو گئے تو فقہ میں اگر آپ ان کی کتاب صرف ایک کتاب آپ دیکھ لیں تہذیب الآثار یہ تہذیب الاثار ایسی کتابیں جیسی ہماری شرمان الاثار ہے یعنی پہلے وہ ایک مسئلے سے متعلق احکام کی تمام روایات لے آتے ہیں کہ ان حضرات کا یہ موقع ہے ان حضرات کا یہ موقع ہے اس مسئلے میں اتنے مذاہب ہیں اور ان مذاہب کے لیے یہ یہ احادیث معیت ہے اور اس کے اندر راج مسلک یہ ہے اور راج مسلک کی دلیل یہ ہے اور بیشتر مقامات میں ان کا مذہب وہ احناف کے ساتھ چلتا ہے سکہ حنفی پہ کام کرنے والوں کے لیے تہذیب الاثار بہت ایک بڑا تحفہ ہے اور اس تہذیب الاثار میں انہوں نے جو روایات کو لیا ہے ان کے صحابہ کے ترتیب پہ مرتب کیا ہے پہلی جلد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی مرویات ہے دوسری میں حضرت ہمارے فاروق کی مرویات ہیں اس طرح بد ترتیب چلے ہیں اسے مکمل نہیں کر سکیں تو علماء حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب مکمل کرتے تو سو جلدوں کے اندر ہوتی ہے اچھا خیر تو آپ اس سے اندازہ لگائیں گے جو اپنی کتاب کے اندر حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے پورے پورے جلدے لے کے آ رہے ہیں ان کے ان کی روایات لے رہے ہیں ان سے استدلال کر رہا ہے مذہب کی بنیاد ان کی حادیث سے رکھ رہا ہے وہ شیعہ ہو سکتے شیعہ تو حضرت احمر فاروق کے نام سے ایسے بھاگتا ہے جیسے غلیل سے کوا وہاں جھنگ میں ایک دروازے کے اوپر لکھ دیا گیا تھا میرے فاروق کا نام تو ان لوگوں نے آنا چھوڑ دیا وہاں پر وہ ایک گیٹ تھا جس سے سڑک کے اوپر گیٹ بنا ہوتا ہے نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ باتیں بہت ہی جاہلانہ ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں اصل چیز کے اوپر لاتا ہوں جو سب سے زیادہ چبنے والی چیز ہے پریشان کرنے والی چیز ہے جو فن کا آدمی اسے کیوں پریشان کرے گی لیکن جو فن کا آدمی نہیں اسے پریشان کرے گی نا فن سیکھا نہیں ہے ایک آدمی نے اصول تفسیر نہیں پڑھے تفسیر پڑھنے لگ جائے پریشان ہوگا کہ نہیں ایک آدمی نے اصول حدیث نہیں پڑھے بالکل بیسک چیزیں خیر الصول تک اس نے نہیں پڑھا اور بخاری شریف کو کھنگالا شروع کر دے تو بتائیں پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا مسئلہ تو یہی ہے کہ تاریخ کے اصول پڑھے نہیں ہیں اور تاریخ سب پڑھ رہے ہیں بڑی بڑی کتابیں تبری جیسے تبری کے ترجمے میں آگے لوگ پڑھ رہے ہیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یقیناً نقصان ہوگا کتاب نقصان دے نہیں ہے پڑھنے والے نے طریقہ غلط اختیار کیا ہے ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا میں آپ کو پسمندر اچھا میں اصل جو سوال ہے آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ اگر یہ کتابیں اتنے بڑے بڑے علما نے لکھی ہیں تو ان کے اندر ایسی روایات کیوں ہیں ان میں ایسی جزاک اللہ ان میں ایسی روایات کیوں ہیں کہ جن سے صحابہ کرام پہ زد پڑتی ہے یہ سوال ہے کہ نہیں یہ جس جس کے ذہن میں یہ سوال ہاتھ کھڑا کرے ذرا اکثر ساتھیوں کے ذہن میں اور بالکل ہونا چاہیے اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے بھی ہر علم کا ایک, ایک تاریخ ہوتی ہے جیسے ایک انسان کی ایک تاریخ ہے نا آپ کو کسی آدمی کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہے آپ اسے صحیح طریقے سے نہ بات کر سکتے ہیں نہ اس کی بات سمجھ سکتے ہیں آپ اس شخص کو اس کو سادہ لباس میں بندہ ہے آپ سمجھنے کے دیہاتی آپ دیہاتی سمجھ کے بات کر رہے ہیں حالانکہ وہ شیخ الحدیث ہے ہمارے اس علاقے کے اندر یہاں سے لے کے چھچ تک جو آپ کو ایسے حدیث پڑھانے والے بڑے بڑے حضرات ملیں گے کہ کوئی عام بندہ دیکھے کسی دوسرے شہروں سے آنے والے کہیں گے دیہاتی بندہ ہے ادھر چھچ میں ایک بہت بڑے عالم حضرت مانا حسین مدنی کے شاگردوں میں سے ظہور الخط صاحب دامان کے اتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے بزرگ ہیں اتنے بڑے محدث ہیں اور ویسے میں ان کو دیکھ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرے دادا ہیں وہ بالکل ہمارے دادا کی رام جو ہمارے دادا کسان تھے بالکل وہی سٹائل باتیں بھی وحی سادہ لیکن مسن حدیث سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا علم کا دریا دہ رہا ہے آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہے تو آپ کیا آپ غلطی کر جائیں گے نا ان کی باتیں ان سے بات کرنے میں غلطی کریں گے ان کی بات سمجھنے میں غلطی کریں گے علم کی ایک تاریخ ہوتی ہے اب آپ تاریخ کو سمجھیں یہ علم بیسک کیا ہے یہ علم تاریخ بنیادی طور پر روایات کا علم ہے بنیادی طور پر کیا ہے یہ روایات, روایات کا علم ہے بالکل ویسے جیسے کہ علم حدیث بھی بنیادی طور پر روایات کا علم ہے علم حدیث میں بھی روایات کو جمع کیا جاتا ہے علم تاریخ میں بھی روایات کو جمع کیا جاتا ہے اور ہماری اما ہات القطب تک یہی صورتحال تھی میں بعد کی بات نہیں کر رہا لیکن آپ اس زمانے کو لے لیں ابن جوزی کے زمانے تک یعنی چھٹی صدی ہزری تک جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر کوئی تشریح وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی صرف اپنی سند سے جس عالم کو جو تاریخ کی روایت ملی اس کو نقل کر دیتے اور کبھی بھی اس میں دوسرے ہی کتاب کا حوالہ نہیں دیتے تھے کتابیں ہوتی تھیں مگر کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جی میں نے فلاں کتاب کے اندر یہ دیکھا جو کتاب میں جو ہے وہ تو ویسے ہی محفوظ ہے نا تو تقریبا ابن جوزی کے زمانے تک جو کام ہوا ہے تاریخ پر وہ سارا یہ تھا کہ روایات کو جمع کرنا ہے بالکل ویسے کہ جیسے کہ تقریبا چوتھی صدی ہجری تک جو علم حدیث پر کام ہوا ہے وہ بھی صرف یہی تھا آپ کو ایک دو مثالیں الگ مل جائیں گی جیسے شرح مان الاثار امام تہاوی کی ایک دو چیزوں کو مستثنا کر دیں علم حدیث سے جو بھی آپ کو کام ملے گا روایات کو جمع کیا اور روایات کو جمع کرنے میں ان کے ہاں ایک ہی بات ہوتی تھی بنیادی طور پر کہ ہم نے جو اپنے اساتذہ سے جو بھی سنا ہے اس کو ہم محفوظ کر دیں اتنے لمبے لمبے سفر کر کے ہزار ہزار دو دو ہزار میل سفر کر کے کسی محدث کے پاس گئے ہیں اب اسے جو سنا ہے اس کو نقل کرتے تھے یا حافظے میں کسی کا حافظہ امام مہاری کی طرح تو کمپیوٹر کی طرح فیڈ ہو جاتا تھا کاپی ہو جاتا تھا اب جو ہمارے پاس ذہن میں کاپی ہے یا کتاب ہم نے پرچوں پہ لکھ لیا ہے اگر اس کو ہم نے ایسی چھوڑ دی تو ضائع ہو جائے گا نا یہ ہم گئے کیوں تھے ان کے پاس ان سے سننے ان کے پاس کیا ہے جو انہوں نے دیئے وہ ہم نے لکھ لیا ہے اسے اپنی کتاب میں درج کر دی ٹھیک ہے ہاں کچھ لوگوں نے اس میں شرائط لگائی ہیں سب نے نہیں کچھ نے انہوں نے اپنے اساتذہ سنی سب چیزیں نقل نہیں کی ہیں جیسے امام بخاری ہیں انہوں نے سب کچھ نقل نہیں کی ہے انہوں نے صحت کی شرط لگائی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے لاکھوں روایات سے انہوں نے لگ بھگ سات ہزار روایات انہوں نے لینی ہے اسی طرح امام مسلم نے اسی طرح امام مالک نے یہاں کچھ چند حضرات آپ ان کو مستثنا کر دیں باقی حضرات نے دائرہ وسیع رکھا ہے کسی نے اتنی وسعت دی ہے کسی نے اتنی کسی نے اتنی کسی نے بالکل دروازے کھلے رکھے ہیں جو بھی مجھے ملا ہے میں پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جو بھی ملا ہے پیش کر رہا ہوں اس سے مثال آپ لے سکتے ہیں امام طبرانی کی امام طبرانی کی المعجم القبیر آپ دیکھیں اس میں ہر قسم کی روایات آپ کو ملے گی حتیٰ کہ موضوع روایات بھی مل جائے گی شدید ضعیف ہیں اس کے اندر سمجھیں گے امام احمد ابن حمل کی مصند آپ دیکھ لیں اس میں انہوں نے اس بات کا انتظام کیا ہے کہ موضوع روایت میں نہیں دوں گا باقی ضعیف شدید ضعیف روایت کی مسند احمد کے اندر آپ کو ملے گی آ سمجھ ہے ابن ابی شیبہ کی آپ دیکھ لیں مصنف ابن نبی شیبہ جو امام بخاری سے بھی پہلے کہیں گے ان کے استاد ہے ابو بکر ابن نبی شیبہ انہوں نے بھی اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی انہیں ملا ہے انہوں نے جمع کیا ہے کی مصنف آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے جب اکثر محدثین آپ کہہ لیں انہوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ جو بھی ہمیں ملا ہے ہم اس کو جمع کر لیں تو کیا ہر روایت اس میں ایسی ہو جو قابل عمل ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے ہر روایت قابل عمل نہیں ہے بہت سی روایت ایسی ہیں جو متروک ہیں انہوں نے اس کو لکھ لیا ہے کہ ہمیں استاد سے یہ چیز ملی ہے بطور امانت کے ورثے کے اب وہ متروک ہے یا نہیں یہ آہل علم خود سمجھ لیں گے یہ اہلِ علم خود سمجھ لیں گے جیسے آپ دیکھیں آپ بخاری شریف آپ پڑھتے ہیں مشکات آپ پڑھتے ہیں ابھی مشکات ہی کی بات کروں گا مشکات آپ پڑھتے ہیں کہ مشکات کی تمام احادیث سے آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے نا مشکات کے اندر صحیح روایات بھی ہیں مشکات میں حسن درمیانے درجے کے بھی ہیں ضعیف روایات بھی ہیں بعض روایات ایسی ہی ملیں گی کہ آپ کے استاد بتائیں گے بھائی یہ موضوع روایت ہے ایسے ہے کہ تو روایات کو جمع کرنا کا آپ جو بیسک چیز بنیادی سمجھ رہے ہیں کہ روایات کو جمع کیا گیا ہے احادیث کو اس میں یہ مقصد نہیں تھا کہ ہر روایت قابل عمل ہے ٹھیک ہے اور قابل عمل کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق احکام سے ہوتا ہے نا کہ اس پہ عمل کرنا ہی ہے نہیں اگر مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہو عقیدے سے ہو تو پھر پھر پھر تو مسئلہ اور اہم ہو جاتا ہے اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک اور پھر ایک عمومی لفظ استعمال کریں گے قابل استدلال کیا ہے وہ قابل استدلال یہ روایات جو جمع کر لی گئی ہیں وہ کہاں قابل استدلال ہیں کہاں قابل استدلال نہیں ہیں یہ کام پھر اس آ, لائن کے عالم کا ہے چاہے وہ لکھنے والا خود بھی اس لائن کا عالم ہو لیکن یہاں پہ نہیں لکھے گا اس موضوع پہ جب وہ کام کرے گا وہاں لکھے گا نہیں یعنی؟ اس کتاب کا موضوع وہ نہیں ہے اس کتاب میں جمع روایات ہے جب وہ عقیدے پہ کام کریں گے تو اپنی ہی کتاب میں وہ لکھ دیں گے کہ وہ فلاں فلاں روایت مردود ہے حالانکہ وہی روایت آپ کو ان کی دوسری کتاب میں ملے گی آسمیائی یعنی؟ آپ کو ایسے محدثین ملیں گے جو فقہ پر بھی کام کیا ہے حدیث پر بھی کام کیا ہے جہاں حدیث جمع کی ہے تو خود ان کے نزدیک جو متروک روایات تھیں درجنوں روایات وہاں پر موجود ہیں احناس کی روایت بھی جمع کر دی ہے انہوں نے اب وہ ہیں خود وہاں انناس کی روایات بھی لے ہیں جو اناس کی موعت بن رہی ہیں جب آپ فق شافی پہ جائیں گے کتاب لکھی اور فقِ شافی پہ جیسے امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام علامہ بن عبد البر ہیں مالکیہ میں سے ان کا حدیث پہ کام دیکھیں گے تو وہ چیزیں بھی آپ کو ملیں گی وہاں یہ نہیں کہتا یہ حنفی کی حدیث ہے کی حدیث ہے یہ اس پہ عمل ہے اس پہ نہیں وہ کام نہیں ہے لیکن جب وہ آتے ہیں یا تو اس کی شروع پر کام کر رہے ہیں یا فقا ہے تو وہاں واضح کرتے ہیں کہ یہ مالکیہ کا مضبوط استضلال ہے اور اس سے انافی فلاں روایت مسترد ہو جاتی ہے آسماری کہ نہیں یہ بالکل سمپل ہے جیسے آپ جب ناخ کے گھنٹے میں ہوتے ہیں تو وہاں استاد ناخ کے اندر کوئی آیت لے بھی آتا ہے تو تشریح نہیں کرتا اس کی وہاں سے اس کے ناوی رموزی آپ کو بتائے گا ٹھیک ہے اور جب آپ تفریح کے گھنٹے میں ہوتے ہیں تو وہاں اصل آیت کی تشریح ہوتی ہے وہاں آپ کو ترکیب نہیں کراتے ساتھ ساتھ کہ یہ عامل ہے یہ معمول ہے یہ مرفوع ہے منصوب ہے وہاں یہ اس کا محل نہیں ہے اب جب یہ بات آپ احادیث کے بارے میں سمجھ گئے نا تو تاریخ کے بارے میں سمجھنے بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے تاریخ کے اندر بھی اسی طریقے سے روایات کو جمع کیا گیا ہے روایات کو ٹائم اوپر تو نہیں ہو رہا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو دس منٹ میں ختم کرتا ہوں اس کو اور اور آپ کو میں اصل حقیقت ہے نا جس کو عام طور پہ لوگ نہیں سمجھتے آپ دیکھیں روایات بنیادی طور پر کہاں پہ ہوتی تھی ذہن میں ہوتی تھی جن روایات پہ ہم زیادہ بحث کرتے ہیں زیادہ کلام کرتے ہیں ان کا تعلق زیادہ پہلی دوسری صدی ہزری کی تاریخ سے ہے کیونکہ یہ دور سیرت نبویہ کا ہے، یہ دور صحابہ کا ہے تو جو آگے طابعین طب نے روایات لین لکھا کا میں یاد زیادہ کی ہے ایسا یہ کہ نہیں آگے جب زمانہ آگیا ہمارا امام بخاری امام مسلم وغیرہ کا زمانہ اس زمانے سے تھوڑا پہلے ایک سو ہجری پہ آباز ہیں یہ ایک بڑا اہم زمان ٹائم ہے ایک سو ہجری ایک سو ہجری تک تقریباً ننانوے فیصد علم اذہان میں تھا قلوب میں تھا ایک فیصد آپ کہہ سکتے ہیں جو لکھا ہوا لکھا ہوا تھا لیکن اتنا نہیں تھا حافظے اتنے قوی ہوتے تھے ایک سو ہجری میں کاغذ ایجاد ہوا ہے ایجاد ہر پہلے ہو گیا لیکن مسلمانوں نے اس کو اس کے کارخانے لگائے ہیں یا اس سے فن سے واقف کارخانے لگنے میں لگا ہے یعنی آہستہ آہستہ کاغذ مسلمانوں کے ہاں عام ہوا ٹھیک ہے سمرقند میں جو کاغذ کے کاغذ سازی کے بانی تو چائنیز ہیں موٹا کاغذ گتے کی طرح بناتے تھے جس پہ روشنائی پھیل جاتی ہے اچھا نہیں ہوتا تھا لیکن اس زمانے کی بیسٹ چیز تھی مسلمانوں نے سمرقند میں چائنیز ماہرین سے یہ چیز سیکھ لی اور سیکھنے کے بعد اس کو ایک دم ترقی کی طرف ہو لے گئے تیس سال کے اندر اندر ایک سو اسی ہجری تک مسلمانوں نے کاغذ شادی کارخانے لگا لیے تھے ٹھیک ہے اور یہ یورپ والے یہاں سے کاغذ لے کے جاتے تھے اور ایسے نہیں ملتا تھا وہاں سے بادشاہوں وغیرہ کے لیے مل سکتا تھا اتنا کوٹا تھا ہی نہیں کہ عام لوگ لے سکتے عام لوگوں کو تو خیر ضرورت بھی نہیں جہالت تھی وہاں پہ تو کہنے کا مقصد یہ کاغذ شادی جب آ نا اب لوگوں کے لیے لکھنا آسان ہو گیا اس سے پہلے لوگ حافظ بھروسہ کیوں کرتے تھے لکھنا مشکل تھا کس چیز پہ لکھے بھائی تختیاں ہوتی تھیں کپڑے کے تھان ہوتے تھے سعید ابن اب نے فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی روایات میں سنتا تھا لکھنا شروع کرتا تھا تو میری جو لکھنے کی چیزیں ہیں نا کھجور کی چھال ہے یا ہڈیاں چوڑی ہڈیاں شانی کی ہڈیاں ہڈیاں بوری میں بھر کے لے کے آئے ابن عباس کی روایت لکھ رہا ہوں جی لکھنا بھی کوئی آسان تھوڑی تھا وہ نڑی والے قلم تھے کچی روشنائی تھی لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں پورے تھیلے میں جو کچھ لے گیا سب بھر گیا میں کپڑے پہ لکھتا تھا پھر وہ کپڑے میرے بھر جاتے تھے ان کی روایت لکھتے لکھتے تھے. حالانکہ ان کا حافظہ بھی قوی تھا ان کا حافظہ اتنا قوی تھا یاد ہو جاتی نہیں لیکن کہتے ہے لکھوں بھی ساتھ میں مشکل تھا کہ نہیں جب آ کاغذ پتلا بہترین کاغذ لکھنے کے اچھے اچھے قلم آ گئے, بہترین چیزیں آ سیاہی بھی اچھی ہے جناب اب استاد بول رہے ہیں لکھ رہے ساتھ کے ساتھ اب تو آسان ہو گیا جب ایک نیا فارمیٹ آتا ہے نا تو یہ سنت اللہ کی سنت ہے یہ پرانا فارمیٹ آہستہ ایسا کہ صلاحیت بھی کم ہوتی جاتی ہے آپ بیس تیس سال پہلے دیکھیں پاکستان میں جگہ جگہ کاتب باپ کو صاحب کو نظر آتے تھے ہر کتاب کتابت ہو رہی ہے کمپیوٹر آ تو کاتب آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ مادوم ہو گئے اب آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور آپ کہتے ہیں ضرورت بھی نہیں ہے کمپیوٹر میں سب کچھ ہے ہے کہ نہیں تو ایک فارمیٹ آتا ہے دوسرا آہستہ آہستہ جاتا ہے تو بیس میں کچھ زمانہ پچاس ایک سال ساٹھ سال تو ایسے رہیں کہ حافظہ بھی چلتا تھا کتابت بھی چلتی تھی پھر آہستہ آہستہ پورا کام کتابت پہ آ گیا. اور جب کتابت پر آ گیا تو اب ساتھ میں کتابیں بھی آنے لگ گئی ہیں اور بڑے بڑے جو استاد محدثین تھے انہوں نے اپنے علوم کو خاص طور پہ طلبہ کو املا کراتے تھے کہ ان کو نوٹ کرو لکھو کتابیں بناؤ اس میں پہل پھر جاتی امام و رحمہ اللہ کے کتاب الاثار پھر امام مالک کی معتع مالک آ جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور حضرات اب جب یہ علم کاپی پہ منتقل ہونا شروع ہوا نا آپ ذرا اس کو توجہ آپ ادھر رکھیں یہ ٹھیک ہو جائے گا ایک منٹ جب یہ چیزیں کاپی پر آنا شروع ہوئی ہیں آپ تصور کریں اس ٹائم کا کہ وہ کس طریقے سے آئی ہوں گی اللہ نے ہم سب کو اذہان دی ہمارے ذہن اتنے تو نہیں ہے لیکن بیسک ذہن کی جو سسٹم ہے ذہن کا وہی ہے ذہن کے اندر چیزیں آتی ہیں یاد ہو جاتی ہیں یاد ہو کے آٹومیٹک فولڈر بن جاتے ہیں فولڈ بن جاتے ہیں فائل کا نیم خود بخود اس پہ آ جاتا ہے جب آپ سوچتے ہیں فولڈر خود کھلتا ہے فائل خود کھلتی ہے اس بڑے عمل کے اندر لمبے عمل یہاں کمپیوٹر میں آپ کو دو تین منٹ لگ سکتے ہیں ایک سیکنڈ کا سمجھے سوا حصہ بھی نہیں لگتا جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں آٹومیٹک آتی ہیں کہ نہیں اب میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو میں کہ فولڈر کھول رہا ہوں ادھر سے وہ کھولا ادھر سے وہ کھولا ایسا ہو رہا ہے کیا تو آپ کہتے ہیں کہ جی سے بہتر ہے کہ آپ کی ہم کتاب ہی پڑھنا ٹائم ایسے ہی ریسٹ ہو رہا ہے ایسا ہی ہوتا ہی نہیں اللہ نے اتنا اتنی زبردست مشین ہم سب کو دی ہے نا ان کی تو سپر کمپیوٹر تھے لگے ہوئے تھے دماغوں میں ہارڈ ڈسک بہت بڑی میموری اب کیا اس کا معلوم دس جی بی ہوگی یا سو جی بی ہوگی وہ جناب ان کے اندر وہ ساری روایت محفوظ ہیں اب انہوں نے جب اس کو نقل کرنا تھا تو نقل کرنے میں خود بخود جو انہوں نے ذہن بنایا اس کے مطابق روایات آ رہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سنن کے اوپر روایات جمع کرنی ہے اب امام ترمیزی کو خود بخود وہ یاد آ رہی ہیں احکام کے اوپر یاد آ رہی ہیں لکھواتے جا رہے ہیں امام بہاری رحمہ اللہ انہوں نے صحیح روایہ جمع کرنی ہے اور احادیث سے متعلق چیزیں جمع کرنی ہیں اور چیزیں آ رہی ہیں اور وہ لکھوا رہے ہیں لکھ رہے ہیں تصوید کر رہے ہیں تبیز کر رہے ہیں وہ کام چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو جن حضرات نے تاریخ میں لکھنے کا ارادہ کیا وہی بنیادی طور پر وہ بھی محدثین تھے بیسک ہمارا تاریخ کا کام کرنے والے لوگ محدثین تھے سیرت پہ کام کرنے والے بنیادی لوگ محدثین تھے ٹھیک ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ حدیث پہ بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں یہ کام ہم کیوں نہ کریں تو انہوں نے کہا ہم تاریخ پہ کام کرتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ تاریخ پہ کام کرتے ہوئے حدیث کا کام نہ کیا وہ بہت سے لوگوں نے دونوں کام کیے ہیں حافظ ابن کثیر کو آپ دیکھ لیں نا تاریخ پہ ان کا الگ کام ہے حدیث پہ الگ کام ہے تفصیل سے الگ کام ایسا ہے کہ نہیں <تصفح> امام تبری کی بھی صورت حال ہے تو اب جب تاریخ پہ وہ لکھوا رہے ہیں تو تاریخی روایتیں یاد آ رہی ہیں ان کو جمع کرتے چلے جا رہے ہیں خلیف ابن خیات کی تاریخ آ گئی ابن سعد کی آ گئی تبری کی آ گئی ٹھیک ہے تو جس ذہن سے احادیث والی چیزیں آئی تھیں اسی ذہن سے اسی مجموعے سے چیزیں آئیں گی بعد سمے آئیں گی لیکن یہاں پر ایک کوالٹی کا فرق رکھا کا فرق رکھا گیا خاص طور پہ ہمارے سہایت سطح والے حضرات کی کوالٹی آلہ ہے انہوں نے کوالٹی کا یہ فرق رکھا اس میں کہ بھئی چونکہ ہم نے تو سنت کو لے کے آنا ہے کہ لوگ سنتیں سیکھیں لوگ احکام سیکھیں لوگ عقائد سیکھیں ٹھیک ہے عقائد احکام سنتیں آداب تو ہر محدث نے ایک اس کے لیے جیسے کہتے ہیں بیریئر لگا دیا اس سے کم درجے کی میں نہیں لوں گا اس درجے کے اندر اندر لوں گا ٹھیک ہے یہ لمٹ ہے اس کے اندر لوگ تو امام بخاری نے بڑا مضبوط بیریئر لگایا ٹھیک ہے اس میں جو شرائط سخت لگائی ہیں ان کی کتاب بھی مختصر ہے اسی طرح امام مسلم کی امام ترمیزی نے تھوڑی سی اس میں گنجائش رکھی امام اداؤ نے تھوڑی گنجائش رکھی امام نسائی نے رکھی ابن اپنے نے تھوڑی زیادہ رکھی ہے اور روایات کو انہوں نے چن کے انہوں نے نقل کیا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں جو مورخین تھے ان کے ہاں یہ مسئلہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے نہ تو کتابیں اس لکھی تھیں کہ آپ اس عقائد اخذ کریں نہ اس لیے لکھی کہ آپ اسے سنتیں سیکھیں ان کا مقصد تھا واقعات کو جمع کرنا واقعات کو جمع کرنا اور ایک بات آپ کو بتا دوں بعض اوقات ایک پوری روایت ہوتی ہے ایک یا دو صفحے کی روایت ہوتی ہے لیکن ناقل کا مقصد اس کے اندر کوئی ایک خاص جملہ ہوتا ہے ایک خاص جملہ ہوتا ہے اس خاص جملے کے سیاق و صباء کو پوری بات نقل کر دیتا ہے کہ میں نے استاد سے یوں سنی ہے بعض اوقات وہ ایک جملہ وہ کام کا ہوتا ہے واقعی اس کے اندر ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو قابل توجہ نہیں ہوتی کمزور چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ امام بخاری کا دیکھیں نا امام بخاری ایک ہی روایت کو چھ چھ جگہ پہ لے کے آتے ہیں اور ہر جگہ پر اس میں کوئی خاص جملہ ہی مراد ہوتا ہے ترجمہ الباب میں اشارہ کر دیتے ہیں ایسے ہے کہ نہیں تو مرخین کے ہاں تو چیز ہی ایک تھی چیز ہی اس میں ایک تھی کہ واقعات کو جمع کرنا واقعات کو جمع کرنا خبروں کو جمع کرنا اور خبروں کو جمع کرنے میں مورخین کے لیے ایک مسئلہ بہت بڑا ہے ہر مورخ کے لیے ہوتا ہے ہر صحافی کے لیے ہوتا ہے صحافت میں اور تاریخ میں چولی دامن کا ان کا تعلق ہے آپس میں ٹھیک ہے روح اور بدن کا تعلق ہے الگ نہیں ہو سکتے جو چیز آج کی صحافت ہے آج کی خبریں ہیں وہ خبریں جمع کرنے میں اس سے چھ سوالوں کا جواب چاہیے ہوتا ہے اگر وہ دو لائن کی خبر بھی اگر کر رہا ہے چھ سوالوں کا جواب وہاں بھی چاہیے وہ کیا ہے کیا کیوں کیسے کہاں کون کب ان کا جواب ملنا چاہیے خبر بنتی تب ہے جب آپ ان میں سے اگر چھ کے جواب ہو جائیں تب تو پکی خبر ہے اچھی خبر ہے یہ ان میں سے کم سے کم دو تین باتوں کے جواب ملیں اگر نہیں ملتا تو خبر ادھوری ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر اب ایک اخبار میں جی خبر لگ رہی ہے جی ہمارا یہ پروگرام ہے نا جی اس میں خبر لگ رہی ہے کہ جی پروگرام ہو گیا یہ اخبار میں خبر آ گئی آپ کیا کہیں گے یہ کوئی سرخی لگے یہ پروگرام ہو گیا پروگرام ہو گیا یہ کوئی سرخی ہے ہنسیں گے یار اس کو تو صحافت کی عالف بے بھی نہیں آتی ایک چیز اس نے بتائی ہے پروگرام ہو گیا کیا کیا کیا کا جواب دے دیا کیا ہو گیا جی ہو گیا دوسری چیز ہے جی آپ کو دوسری چیز کا جواب بھی دینا ہے کہ کب تو اس میں یہ جی آج کی تاریخ بتا دیں گے کہ ستائیس مارچ کو تاریخ کے پانچ روزہ کورس کا آغاز ہو گیا اب اس میں کیا ہوا وہ بھی آ گیا اور کب ہوا وہ بھی آگیا مگر ابھی بھی خبر دوری ہے اور بھئی کہاں ہوئے کراچی میں ہوئے کوٹا میں ہوئے تو بتائیں گے جی زلہ ٹیکسلہ لب میل میں تاریخ پنج روزہ کورس کا آغاز ہو گیا تین چیزیں آگئی ہیں چوتھی تیز اگر آپ کر دیں تو اور اچھا ہوگا تاریخ سے آگئی کے لیے اب کیوں کا جواب بھی ہوگیا کس لیے ٹھیک ہے کیسے کے اندر آپ مدرس کا نام کیسے ہو ہوگئے جی کہ اسماعیل لہن صاحب اس میں درس دے رہے ہیں مثال کے طور پہ یعنی جو ضروری چیزیں آپ اس میں ایڈ کریں گے پانچ چھ چیزوں کے جواب آئیں گے تو اگلے کچھ پتہ چلے گا نا واضح میں آئی یا نہیں ایک شادی کارڈ بھی اگر آپ چھپواتے ہیں تو اس کے اندر بھی ضروری انفارمیشن ہوتی ہے تو اگلے کچھ پتہ لگتا ہے اگر آپ اس میں دلہا دلہن کا نام نہیں لکھیں گے تو پتے ہیں کس کی شادی ہے اگر آپ سب کچھ لکھ دیں شادی نہیں لکھیں گے بھائی کیا ہے یہ ہے کیا کس لیے بلا رہے ہیں آپ تاریخ نہیں لکھیں گے تب بھی قد ہے آپ جگہ نہیں لکھیں گے تب بھی ادھوری ہے بات میں آ ہے جب مورخ واقعات لکھتا ہے اس کے پاس روایات ٹھیک ہے یعنی خبریں اب ایک واقعہ پیش آیا ہے جو رپورٹر ہوتے ہیں نا اخباری بڑی محنت کا کام کرتے ہیں آسان رپورٹنگ کرنا آسان نہیں ہے فیلڈ کے اندر کام کرنا سب سے مشکل ہے اس نے جا کے خبر لے کے آنی ہے اب اس کو ایک بندے سے ایک بات پتہ چلتی ہے سے پوچھتا ہے دوسرے دوسری بات پتا چلتی ہے تیسرے سے تیسری بات کیونکہ کوئی چیز چھپی اس کے سامنے نہیں چھاپنی تو اس نے ہے بلکہ ایڈیٹر نے آگے کام کرنا ہے وہ وہاں سے رپورٹ لیتا ہے اور جو اچھے اخبارات ہیں بعض جگہ ایک ہی جگہ دو دو تین تین رپورٹر بھیج دیتے ہیں ہر ایک اپنی اپنی معلومات لے کے آتا ہے پھر ایڈیٹر اس کو دیکھتا ہے سب ایڈیٹر اس کو دیکھتا ہے خبر بناتا ہے ایڈیٹر کے سامنے آتی ہے وہ اس میں کچھ و... کریکشن وغیرہ اس میں کرتا ہے <coughs> اور آخر میں وہ جا کے وہ چیز پھر آگے جا کے چھپتی ہے ایسا ہے کہ اور چھپنے کے باوجود وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی منظر من اللہ کوئی وہی کا درجہ ہے وہ ایک خبر ہی ہے کبھی کبھی خبر غلط بھی ہو جاتی ہے اگلے دن معذرت کرتے ہی خبر میں غلطی ہو گئی ہوتا ہے کہ نہیں تو جی ایک مورخ ہے اس کو یہ چھ چیزیں جمع کرنی ہیں چھ میں سے جتنی ملتی ہیں جمع کرنی ہیں اس لیے وہ کمزور اور ضعیف حتیٰ کہ موضوع روایات بھی وہ لے لیتا ہے کہ شاید اس پوری موضوع روایات کے اندر کوئی ایک لفظ ایسا مل جائے کہ جو دوسری خبر کے لیے موید ہو جائے اس کو پتہ ہے کہ لوگوں نے سوئی عقیدہ نہیں لینا ہے نہ میں عقیدے کے لیے پیش کر رہا ہوں ٹھیک بات سمجھ میں تو جب روایات کو جمع اس طریقے سے کیا گیا ہے میں دو منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں جب روایات کو جمع اس طریقے سے کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی علماء نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے خود لکھنے والوں کا بھی یہی منحج تھا ان کے ذہن کے اندر بھی بات یہ تھی لیکن وہ زمانہ علم کا تھا لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں اب بتانے کی ضرورت ہے کہ ان روایات کو اس لیے پیش نہیں کیا جا رہا کہ ان سے آپ عقیدہ اخذ کریں اور اسی لیے ان روایات کے اندر اگر کوئی ضعیف روایت ہے جس سے کسی نبی کی ذات مجروح ہوتی ہے یا کسی صحابی پہ تان کا تاثر ملتا ہے وہ روایت ناقابل استدلال ہے یہ اس ساری بات کا خلاص آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو اور میں اس کو جامع کرتا ہوں حضرت شیخ ال شیخ الاسلام مفی موفی تقی عثمانی صاحب عالم اسلام کے عظیم ترین عالم انہوں نے اس اصول کو لکھا ہے اور بڑی وضاحت سے لکھا ہے ہر وہ روایت خوا ذخیر حدیث میں ہو خوا ذخیر تاریخ میں ہو ہر وہ روایت خوا ذخیر حدیث میں ہو خوا ذخیر تاریخ میں ہو اگر سندن ضعیف ہے سندن ضعیف ہے اور اس سے کسی صحابی کی ذات مجروح ہوتی ہے وہ روایت قابل قبول نہیں ہے قابل استدلال نہیں ہے بات سمجھ ہیں انہوں نے نقل کیا نقل کرنے میں ان میں کوئی انظام نہیں جس نے نقل کیا جیسا میں نے بتایا اپنے شیوخ کی چیزوں کا جمع کیا انہوں نے غلطی وہ کر رہا ہے جو اس سے استدلال کر رہا ہے استدلال بھی کتنا بڑا استدلال کر رہا ہے اس سے عقیدے پر استدلال کر رہا ہے یعنی وہ عدالت صحابۂ عقیدہ ہے کہ نہیں وہ اس ضعیف روایت کو لے کے عدالت صحابہ پر حملہ کر رہا ہے تو گمراہی اس شخص کی ہے نہ کہ اس روایت کو نقل کرنے والے کی اس نے تو کوئی ایسا استدال نہیں کیا ہو سکتا ہے اس روایت میں تعویل ہو سکے عین ممکن تعویل ہو جائے اس میں اور عین ممکن ہے اگر تعویل نہیں ہوتی کوئی بندہ کہتا ہے یہ تعویل سمجھ میں نہیں آتی تو تو روایت سے استدلال کر کیسے رہا ہے تو وہ تو اس حوالے سے قابل استدلال ہے نہیں ہے بات سمجھ میں آئی نہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اس میں بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک ہے ڈاکٹر اور ایک ہے عطار فارمیسی والا جس کے پاس مختلف دوائیں سیمپل بنیادی جو جی چیزیں ہوتی رکھی ہوتی ہیں آپ وہاں پہ جائیں گے میں حکیموں کی مثال دیتا ہوں آسانی سمیا حکیم کا جو دواخانہ ہے مفردات جہاں پر ہے ایک وہاں جہاں دوائی تیار ہو رہی ہے وہ نہیں جہاں مفردات رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو درختوں کے پتے بھی نظر آئیں گے پھول بھی نظر آئیں گے آپ کو لکڑیاں بھی آپ کو رکھی ہوئی نظر آئیں گی کہیں پتھر بھی رکھا का نظر آئے گا کہیں سانپ کا پھن سانپ کا سر کٹا आपको بھی نظر آئے گا بچھو بھی آپ کو نظر آ جائیں گے زندہ بچھو آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا شیشے کے مرتبہ میں رکھا ہوا कहते جناب آپ کو وہاں پہ یہ جو ہوتی ہے نا ہم کیا ہمارے کہتے ہیں ان کو یار ٹنڈار بھیڑے اور ایسے اور کیا کہتے ہیں اس کو اب کوئی آدمی ان چیزوں کا دیکھ کے کہے تو یہ بڑا کیا کہتے ہیں ظالم آدمی ہے اس کے دوا ہانے میں سے لوگ دوائیں لیتے ہیں یہ تو تربوڑیاں کھلا رہا ہے تو سانپ کا پھن رکھا ہوا ہے ٹنڈار رکھے ہوئے ہیں بچھو بھی رکھے ہوئے ہیں ہاں کچھ پھول پتیاں وہ بھی رکھی ہوئی ہیں تو بتائیں وہ بندہ سمجھدار ہے یا نا سمجھ ہے اس کو حکمت کی عالف سے بھی معلوم نہیں ہے اچھا کوئی دوسرا بندہ جائے آ یہ تو جناب حکیم سعید صاحب کا جناب مفرادات کا ہے حکیم صاحب کے کیا کہنے اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ان کے ہاتھ میں شفا ہے تو ہر چیز میں شفا ہے چلو یہ تربوڑیوں کا ایک پکا میں مارتا ہوں بیوقوف ہے کہ نہیں وہ حکیم صاحب نے اس لیے رکھی ہیں چیزیں یہ آپ حکیم کے پاس جائیں گے ان کو بتائیں گے کہ میرا میرا مسئلہ یہ ہے وہ دوا کس طرح تیار کرنی ہے اور کس طرح استعمال کرنا ہے کس چیز کو کہاں پہ لگانا ہے کتنا لگانا ہے یہ ان کا کام ہے یا تو آپ اس فن کو سیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس فن کو نہیں سیکھا ہے تو پھر نہ تو ان پہ آپ اعتراض کریں چیزیں کیوں رکھیں اور نہ ہی اتنا عمدہ اعتماد کریں جو بھی رکھے آپ ہزم کرنا شروع کر دیں بات سمجھ میں آئی تو یہ ساری بات کا خلاصہ ہو گیا تو یہ تاریخی روایات کا آپ کو پسم بھی سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے اور اس میں روایات کے اندر اس کی سائنس کیا ہے روایات کی بیسک وہ بھی ان آپ کو بڑی حد سمجھ میں آ گئی ہے کمزور اور غریص روایات جن کو لے کے شیعہ اعتراض کرتے ہیں مستشیقین اعتراض کرتے ہیں اور دوسرے لوگ اعتراضات ہیں وہ اعتراض بنتا نہیں ہے وہ کیوں نہیں بنتا وہ میں آپ کو بتا دیا کہ ایسی ضعیف روایات تو اگر کتب حدیث میں ہیں تب بھی قابل استدلال نہیں ہے چاہے جائے کہ تاریخ میں ہوں ایسی روایات لانے سے نامدسین پر اعتراض بنتا ہے نام محرقین پر اعتراض بنتا ہے تو میری میری بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے اب آپ کے پاس دو منٹ ہیں سوال کے لیے کوئی ساتھی سوال کرنا چاہیں جی سوال کیا اچھا چائے تیار ہے ٹھیک ہے میرا خیال ابھی سوالات کا ٹائم نہیں ہے کو ختم کرتے ہیں اور کوئی سوال ہے جو آج کے امام ہاں ہاں یہ ایک الگ سوال ہے موضوع سے تھوڑا سا یہ ہٹ ہٹ جاتا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا سوالات کو لکھ لیں آپ سوالات لکھ لیں ٹھیک ہے سوال آپ نے بہت اونچے لیول کا سوال آپ نے کیا ہے اللہ آپ کو جو داعد آپ کے علم میں برکت دے آپ ان کو نوٹ کر لیں چیزوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اٹھتے ہیں